نمبر تو آپ کو بتا دیا دل <سؤال> فروش کا نمبر آپ نے بتا دیا کچھ مجھے خاتی اپنے حوالے کر دیا کریں الحمد اللہ صلی اللہ رسول الکریم یہ عام طور پر کتابوں میں بات ہے کتب بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے ظلمانی حجاب دس ہزار ہیں ظلمانی حجاب دس ہزار ہیں اور آندورانی حجاب ستر ہزار ہے ظلمانی حجاب دس ہزار ہیں نورانی حجاب ستر ہزار ہے ظلمانی حجاب کیا ہے آدمی چودی جی کریے کروائی دن کروایا جھوٹ بلوایا ڈاکہ مروایا یہ ظلمانی حجابات ہے اور تھوڑا سا آدمی کا فہم ہو تو اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھائیے اور نورانی حجابات جو ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کر رہا ہوں میں اللہ کے قرب کر رہا ہوں है? اور میں دن کا کام کر رہا ہوں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور کر رہا ہوتا ہے شیطان کا کام है? شیطان کا کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آخر کو نقصان پہنچاتا ہے دین کو نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کے آخر کو نقصان پہنچاتا ہے فساد کی بنیاد بنتا ہے فساد کا ذریعہ بنتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دن کی خدمت کر رہا ہے حالانکہ فساد مچا رہا ہوتا ہے کیوں مچا رہا ہوتا ہے کہ اس کا خیال ہے وہ دن کا کام کر رہا ہے لیکن اچھے محکمہ آدمی کے سامنے اس کو پیس نہیں کیا اس کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ اللہ کے کی کام کر رہے ہیں دن کے فائدے کا کام کر رہے ہیں شیطان کا کام کر رہے ہیں اور دین کو نقصان پہنچا رہے تو یہ جو شہید احمد اللہ کا کہ جہاز ہو رہا تھا اس میں ایک عالم آئے ہندوستان سے جہاد میں کام کرنے کے جب یہاں پر آئے تھوڑے دن رہے تھوڑے دن رہنے کے بعد انہوں نے ساری ترتیب پرتن کی تھی کچھ دن تنقید کرتے رہے ان کو مجاہدین سمجھاتے رہے علماء سمجھاتے رہے کرتے کرتے آخر بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے یہاں سے کہا کہ میں یہاں سے واپس چلے اور انہوں نے کہا یہ آج یاد ہی نہیں ہے پہلا انہوں نے یہ کیا کہ ان کی تاریخ میں مساوات نہیں ہیں افسروں کا گروہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے خوانین کا اور افسروں کا اور ان کا مطبخ بھی جدا ہے کھانے کی جگہ بھی جدا ہے معیار بھی جدا ہے اور عام لوگ عام فوجی جو ہے سلدا ہے دوسرا یہ ہے کہ اتنا عرصہ بال بچوں کو چھوڑ کر لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا اتنا عرصہ پانچ بچنا گئے بھی نہیں <coughs> کہ دن رات بیٹھے کوٹیاں کھاتے رہتے ہیں دودھ سے رہتے ہیں آرام کرتے رہتے ہیں اور لڑنے کی نوبتی نہیں آ رہی خیر جانے کے بعد چلے گئے اور اپنے علاقے میں ہم یہ اس بات کا پراب کرنا شروع کر دیا اب دوسترخوان رکھنا جو تھا اس وجہ سے تھا کہ جو خوانین تھے وہ اپنا خرچ خود کرتے تھے اور جو مجاہدین تھے باقی عام ان کے لیے جو زکوٰۃ وشور اور صدقات اور آ, چندے آتے تھے اس پر کرتے تھے اس کو خود خود اس کو کھانا نہیں چاہتے تھے اور اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے جیسے رکھا ہوا تھا پھر یہ کہ ایک وہ کمسی نظام چلا رہے تھے اس کے لیے سفارت باہر سے سفیر آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں معذور مہمان آ رہے ہیں علماء کی دعوت کر رہے ہیں مشاعرف کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے ان کے لیے کوئی خاص بندوبست کرنا پڑ رہا ہے اس میں خاص کو آدمی کوٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اب یہ ساری تاریخ کی ضرورتیں تاریخ کی مجبوریاں تھیں جو کر رہے تھے اور الگ رستے میں نکلنا جب یاد گرہ نکلنا ہو تو اس میں اب خواص آدمی جو ہیں تو ان کا بار بار آنا جانا ہے تو اس مجبور نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے اپنے بال بچوں سے اجازت لے لی گھر والی سے اجازت لے لی اس سے اجازت دے دی آپ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا اس کے سمے تو اس نے اجازت دی اور اگر کہہ کہ میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کے سمے ہوگا اس کو طلاق دے گا فارغ ہوگا اس سے فارغ ہو جائے گا اس سے فارغ ہو جائے گا عمر میں نب نزیر رحمۃ اللہ علیہ کو خنائی کلی ہو گیا انہوں نے اپنی حریت سے کہا کہ میں آپ کے حقوق ادواجی حقوق نہیں پورے کر سکتا تو کیا چاہتی ہے مجھ سے طلاق لے ڈھائی سال خلافت کہتے ہیں ایسا بات نہیں آ ہوا, ہوا تھا تو اس میں کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے گھر والے کی طرف بھی توجہ نہیں اس اس جناب کی ضرورت نہیں پڑی تو دکھا کہ آپ اگر طلاق لینا چاہتے ہیں تلاق تل. لے رہے ہیں اس کے میں آپ کو چھوڑ. آپ کو نہیں چھوڑ سکتی آپ کے ساتھ رہوں گی خیر وہ جو مفتی صاحب تھے نا گوری صاحب جو تھے ان نے جا کر پورا عرصہ مجاہدین کے خلاف یہ تاریخ چلائی چلائی جب مجاہدین کی شہادت ہو گئی اور تاریخ ختم ہو گئی تو اس پر انگریزوں نے ان مفتی صاحب کو اس مولوی صاحب کو جاگیر کا پروانہ بھیجا کہ آپ کی کارکردگی سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور یہ جو مجاہدین کی تاریخ تھی اس کے خاتمے میں آپ کی کارکردگی نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور ہمارا بڑا کام آپ جیسے ہوا ہے اس کے بندے میں ہم آپ کو جاگیر دیتے ہیں تو آدمی تھے مخلص لیکن تھے بے وقوف اس وقت ان کو پتا چلا کہ میں اتنا تھا کیا کرتا تھا میں تو یاد اور مجاہدین کا خاتمہ اور انگریزوں کی ترقی کی کوشش کرتا تھا ہونا پھاڑ کر نے پھینکا اور ساری عمر روتے رہے حمات اور وہ نورانی حجاب شہزاد نے مبتلا کیا دو اور تین سلسلے میں بیٹھے ایک انگلینڈ میں ہے یہاں پر ہے اس دن دونوں آئی تھے ان میں سے ایک دوسری کی شکایت بھی اس نے صاحب یہ جو ہے تو علی بھائی کے پاس بھی جاتی رہتی ہے میں نے کہا آپ اس سے گلہ نہ کریں آپ بیٹھ کا تعلق ہے اور اس کا تو صرف دم دروز کا تعلق ہے اپنے کاموں کے لیے آتی ہے تو گلہ نہ کریں آپ نے بعد میں کہا کہ جب یہ بیٹھ ہو رہی تھی میں اس وقت بیت ہوئی سر میں نے مجھے کیا پتا مجھے آپ کے بارے میں بیت ہونے کا نہیں ہے آپ بیت ہو سکتے آپ بیت ہیں تو کم از کم آپ سال شروع کریں پڑھنا بھرا کچھ تو آپ کا رابطہ ہو پھر دوبارہ آئی استقاف تھے اس نے میری شکایت کی تھی کہ علی بھائی کے پاس جاتی ہے تو میں تو آپ کو یہ بات واضح کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ہم کیوں جاتے ہیں اس کے پاس دیکھیں نا وہ فلانی جو شادی ہوئی تھی لڑکی جو تھی وہ چھ مہینے خواہ خواہوں سے بھاگی تھی اور اپنے گھر ہی نہیں جا رہی تھی اس نے کہا کہ ماں ہی نہیں رہی تھی اور اس کو علی بھائی کے پاس ہم لے کے اس نے تھوڑی دیر سے بات کی بس اپنے گھر واپس ہو گئی تو اس لیے جاتے آتے وی جو لوگ سلسلے کو یہ چیز سمجھ رہے ہوں تصرف سمجھ رہے جو لوگ تصوف کو تصرف سمجھ رہے ہوں تو نہ تصوف کو تصرف سمجھ رہے ہوں کسی آدمی پر توجہ ڈالی اس سے کوئی کام کروا دیا کسی بات کو منوا لیا تو یہ تو روحانیت نہیں ہے یہ تو ایک مشق ہے اور ایک قوت ہے ہم جس وقت افجاپ کر رہے تھے نا اس زمانے کا ایک واقعہ ہے ہم کو یہ تین ساتھی چار چار میل لگائے ہوئے اس میں شامل ہوئے اس سے پہلے تبلیغ والے حضرات کو اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی یہ فارغ وتے ہی میڈیکل کالج میں سینٹر ہوں اور وہاں تبدیل کا کام کریں ہم پہلے لوگ سا کہ ہم نے اپجاپ کیا کہ ڈاکٹر سے کی میں آ گئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اججاپ نہیں کریں گے اگر کوئی ڈاکٹر نہیں آئے ہمیں اجازت دی ہم اجازی کی کچھ حکومت سے اوزاد لازمی ہوگی پندرہ پرسن فارغ ہوئے تھے سال اوزاد کے بڑے نوکری ملتے تھے احتجافی کر سکی ہم یہ تین آدمی وہاں پر شامل ہوئے تو ہمارے امیر تھے پہلے تو ان کا پر جو ماحول کا سر ہوا یہاں تک کہ سیروزہ چھوٹا پھر بجمہ چھوٹا مار جانا چھوٹا ڈاڑی کسروائی نے کہا کہ وارڈ میں ہی سوتے ہیں تو وارڈ میں اسپتال کے وارڈ میں سونا جو ہو سو خیر یہ ماحول کا سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں خیر اس میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کی بڑا جزہ بن گیا کسی کے ساتھ شادی کرتا ہوں سمجھا رہے تو ایک دفعہ ہمارے اس کا مسئلہ ہے اور اس کو بٹایا دیکھے شادی میں کس بنیاد کر رہا ہے سب سے پہلی بنیاد شادی کی کیا ہے سب سے پہلی بنیاد نہیں ہے تو ان لوگوں کے دین کا جو نرسنگ میں اپنے دین کا تو یہ حال ہے کہ اپنی جوان لڑکی کو نہ کر مردوں کے ماحول میں درمیان میں نگا کر کے بٹھا دیا دینی میں یاد تو نہیں چاہیے کے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری سے دوسری بات بات ہے دنیا کے آدمی شادی کرتا ہے تو انہوں نے اپنی جوان بیٹی کو یہاں لا کر کیوں بٹھایا اس لیے کہ دنیا کے لحاظ سے بےچارے محتاج ہے تندرست ہے تو بتا تھی کس لیے کرنا چاہتے ہیں کہا کہ اس کی یہ دھوجہ بتائیں تو یہ خاص کے بات نہیں ہوتی نا یہ تو یہاں پر یہ جو انجینئر کے پرنسپل آفس گرانی سر بابا بیدانی مارک پڑتا نہ رو گے رکھتا تھا خدمت خلق کرتا تھا نہیں پاس تھی اور آج آدمی فقیر طبیعت بھی ضرور تھا آج اس فقیر طبیعت بھی ضرور تھا خدمت خلق بھی کرتا تھا اور کچھ ہندوؤں کی جوکی پن کی مشکلیں دیکھی ہوئی تھی اس کے اثرات بھی تھے لوگ آ کر اس کے پیروں کو چوما کرتے تھے اس کے مددوں نے کہا ہوا تھا کہ جب جاؤ اس کے پیروں کو چوما جس کام کے لیے گئے بس کام ہو جائے گا اس طرح کی حرکت کرنے والے سلسلوں میں ایسے پیروں کو تائیدات اولیا شیطان حاصل ہوتی ہیں اس طرح اولیا الا ہوتے ہیں نا اس طرح اولیا شیطان بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو شیطان کی تائید حاصل ہوتی ہے ہم کبھی کبھی شیطان کی تائید سے بڑے کام بھی لیتے ہیں ہم بھی اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں بلکہ امام علی ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے تھے اتنے بڑے تو امام کی علیفا کیسے استعمال کر ایک آدمی کہا میری چیز گم ہو گئی ہے کیسے میرے نے کہا کہ ساری رات نسلیں پڑھنے کی نیت کر وہ گیم نفلنے سے پڑھے دو چار اثرات پڑھے یاد آ دیتا پڑے شیتاب نے یاد دلائی اس کو ساری رات نسلیں پڑھے تو اس سے تو اچھا ہے کہ اس کی یہ چھیل جائے جاتے کھڑے بس نزلے کی بیماری کو احتیاط کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر دوڑا برابر ٹھنڈے ہو گئے نزلے والے آدمی کو کیا ہوتا ہے ٹانگے ٹھنڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے کیا بات کر رہے تھے یاد کرا لیا جان چھوٹ ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے الکا ہونے لگا باطن میں تو یاد جیس میں جا کر شہید ہو جاؤ کہتے میں نے باطن پر غور کیا تو یہ جس طرف سے الکائے شیتانی ہوتا ہے اس طرف سے تھا الکائے رحمانی نہیں تھا الکائے شیطانی تھا تو والا کو دراک ہو ان کو اس بات کی مشق ہو جاتی ہے اس مہارت ہوتی ہے الکائے شیتانی ہے عجیب بات ہے جہاد اور جا کر شہید ہونا وہ ہے الکائے شیتانی تو اس پر صحیح رب میں نہیں کر سکتے لیکن الکائے شیتانی میں جہاد میں جا کر شہید ہونے کی بات کیسے آ رہی ہے ویسے میں غور کرتا رہا کرتا رہا بات یہ بات سمجھ آئی کہ اس جہاد کے لیے جتنا چند بہنا جتنے آدمی بیچنا اور جتنی اس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا اس سے اس جہاد کو پوری تکویت ہو رہی تھی اس کو پوری تعریف ہو رہی تھی تو اب شان میں کر رہا تھا کہ جا کر لڑے اور مرے تو جان چھوٹے اس سے ای? اور اتنے جو اتنا جو جہاد کو فائدہ ہو رہا ہے ویسے شہادت ہو جائے گی نہیں جی ایسا کچھ حالت ہو جائے گی تو باقی جہاز کی بنیادیں ختم ہو جائیں گے بس یہ کی یہی بنیادی ذرا وہ یہ یہی وجہ تھی اللہ ہمارے یہاں پر دن کا طلبا ہوتے تھے ابھی بھی وہ دو سات دو تین سال بعد چلے کے لے آتے ہیں پاکستان پشاور پھیلاتے ہیں اور بننے کے لیے آیا کرتے ہیں بلکہ ارب اب کتنے سخت ہوتے ہیں وہ ابھی قسم ہوتے ہیں نا اسی طرح بھجوائے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ الحر مولانا صاحب کی جنات جمدیں ہوتی تھیں صاحب اس کا کہیں بنائے کر کے دو گے یہ چار چار بھیڑ لگا کر آئے تو یہاں تبلیغ والے حضرات بڑی ان کی خاطر کرتے تھے کہ یہ اہم طلبات ہے اور سمجھدار بڑے اچھے خاندانوں کے لوگ ان سے توقعات کے جا کر کام کریں گے اب یہاں پر آئے تو یہاں بھائی دلوا صاحب کی ترتیب پر اپنے سن کو دہرایا کہ اجتماع ہو رہا تھا اس میں حضرت احمد اللہ علیہ لائے ہوئے تھے ہمارے تمیر سے اللہ کے برائے خلیفہ تھے میری بہر سب سے پہلے سن ساٹھ نو میں ان سے ہی ہوئی ہے ساٹھ نو انہتر میں اور بہت تاثیر والے بلکہ جس وقت اکہتر کی جن کے بعد خطوں کی مشکل ہو گئی تو ان کی جگہ سے ہم نے حضرت رحمۃ اللہ سے تربیتی تربیت شروع کی تھی اعظم اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ بیت آپ کی ترجیح والی ہو بیت کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے باقی تربیتی باتیں آپ پوچھتے رہیں گے تو اور باقی ایک چیز مکمر ہوتی تھی تو میں اس نے خواب میں حضرت رحمت اللہ علیہ کوئی دیکھتا تھا کہ وہ آئے انہوں نے کچھ بھی کیا. کی کیا کیا بات تھی ان کے بارے میں ہاں انہوں نے حضرت نے فرمایا ان عربوں کا ہاتھ پکڑا اگر مولانا صاحب کا ہاتھ میں دیا کہ حضرت ان کو پاس کروانا ہے اگر مولانا صاحب تشریف لائے تو اس دنوں <سلام> اس احسان سے میں کا بہت کام کرتا تھا تو والے جو تبدیلی کے کام میں جاتے آتے تھے کوئی مسئلہ ہوتا اس طرح فرماتے تھے. مجھے فرمایا کہ اضر جی نے فرمایا کہ ان طلباء کو پاس کرنا ہے یہ طلباء پاس نہیں ہوں گے کیسے پاس نہیں ہوں گے میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ عجیب طرح کی زندگی گزار رہے ہیں سارا دن پھرتے ہیں پھرتے ہیں بال وجال کے نزدیک پھرنا اور بولنا پھرنا اور بولنا بزیر تبلیغ پھر اور بولو پھر اور بولو یہ پھرتے تھکے تھکائے رات کو آتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مت ہاتھ کا کھانا کھائیں گے خود بہن ماغ کے آ کے کھانا نہیں کھاتے خود خوب بکرے کے گوشت ڈائو ہوتے اس وہ کرتے ہیں گوشت چلا کر بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں خوب کھانا کھایا پانی پلٹا پیلا پیٹ پھولے پھر بیٹھ گئے تبدیلی ہیں ایک کہتے شو ایزان تو زحب تو اللہ حیدرآباد ہنر حاقہ حیدرآباد جماعت میں گئے تو وہاں یہ تھا یہ کہو ایزہ تو اللہ فیصلہ بادا صاحب جو فیصلہ باد گئے تو پھر یہ کار گزاریا گمہ سب پھر سردی جب خوب ہو جاتی ہے اور یہ آ کر رنگوں رکھتے ہیں بیٹھ کر اور کتاب لیتے ہیں کتاب لیتے ہیں تو سو جا پیٹ بھرا ہوا ہو میں گرم ہو باتیں کر کے خوب تھکا ہونا دینا, دینا, دینا ہونا طرح سا اور بہت بولتا ہو تو اس کے زین میں کام کی بات بیٹھتے نہیں اور وقت پر کام کی بات نکلتی نہیں اس کے کیونکہ اس کا زین اجزاس ہے انسان کے اعمال میں سے مشکل ترین اعمال اصحاب کے لحاظ سے کون سے ہے آپ سے جو ہے موٹر گائرس ہے اس میں سب سے زیادہ ایریا کس چیز کا ہے ٹنگ کا ہے جی اور اور پھر ہینڈ کا کتنا ہے اتنا ہی ہے لکھنا اور بولنا جس میں سب سے زیادہ سابی تھکاوٹ آتی ہے ڈاکٹر صاحب ہم اپنے فقیر تو کسی کو بتایا نہیں کرتے ہیں فکیری ڈاکٹر کو جکما رہے ہیں کہ ذہنی تھکاوٹ ہو بدنی تھکاوٹ نہ ہو تو اس کا یہ نان کوارڈینیشن ہو گیا کا سوما کا نان کوارڈینیشن ہو گیا یہ آدمی کئی بیماریوں چلا ہو سکتے ہیں تو اس لیے آدمی کو کچھ اپنی جسمانی مشقت کر کے بدنی تھکاوٹ جیسے کرنی ہوتی ہے تاکہ اسے سکون سے اس نیند آئے اور اصابی تھکاوٹ اس کی دور ہوئی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی تو مجھے کہ پھر کیا کریں کہ میں نے کیا ان کو آپ پابند کریں اتنا سر تبدیلی کا کام کرنا کرنا اور پڑھنا اس کی پابندی کرنا ساری باتیں کرنا اس کے بعد بات ہوگی ان کو تو شیطان نورانی حجات سے مار رہا ہے اس وقت ان پر ستر تاریخ کی ہوئی تبدیلی کام کی اس وقت یہ پڑھ نہیں سکیں گے فیل ہوں گے ڈگریوں کے بغیر خدا خواجہ وطن کو واپس ہوئے نہ تبدیل کریں گے نہ کسی نہ دنیا کریں گے نہ دین کریں گے تو شیتان اس, وقت جو شیطان اس وقت سے یہ کو کروا رہا ہے نورانی پر پڑنے پر میں لا خصف. اور اس نے دس سال بعد کر نقصان دینے کا منصوبہ بنایا گیا نقصان باندھ گا دورانی ہزار ہیں اور پھر آپ سے مختلف لوگ آ کر دین کے کام کرنے کا دین کی ترتیبیں بتانے کا کہیں گے اور بعض اوقات جو ہے وہ ہوں گے ایجنٹ ہوں گے پیسے لیے اور آپ سے کوئی کام کروا رہے ہوں گے کسی طبقہ کسی اگلے تباہی کے منصوبے کے خاطر اور آپ دن کا کام کرتے ہیں پتہ بھی نہیں یعنی آپ کو یاد ہوگا جو صدام کے اکمت پاکستان میں جلوسہ ہو رہے تھے جی؟ یاد آیا مفتی صاحب یاد آیا صدام کے اکمت جو جلوس پاکستان میں نکالے جا رہے تھے جمال جی؟ اسلامی کا فضل احمد بھی جل... سلحمد بھی نکال رہا تھا جی؟ اور ملا پارٹی کا فضلاماد بھی نکال رہا تھا جی؟ اور سی آئی آئی نے منصوبے تھے جت... کیا منصوبہ چلایا ہوا تھا وہ سارے جلوس ہم نے سعودی جی والوں کو دکھائے جن پاکستانیوں کی فوج تمہیں تبوق میں رکھی ہوئی ہے وہ تمہارے بارے میں یہ ان کا خیالات ہے پاکستان کی فوج وہاں سے ہٹائی اور سامان سے حملہ کروایا اور امریکی فوج سے بھی ربا اور یہ مرد مجاہد مرد مجاج سدام سینارے لگا رہا تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کس ہاتھ میں کھیل رہا ہے کون دک جا رہا ہے کس کے ہاتھ ناچ رہا تیرا اتنا بڑا شادی کر دیں ہمارے ملانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری باتوں کو دیکھتے تھے ہماری حرکتوں کو دیکھتے کہتے برخوزار آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں جو سمجھنے والے ساتھی تھے کس بات سمجھ گئے باتیں میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں <تصفح> تاریخ شاہ توحید کی تاریخ پر میں کام کرنے کے اکاڈمی کو کہا ہوا ہے تاریخ شاہ رسمت کی تاریخ پر کیونکہ سامک اکاڈمی کا تو وہ ان کے جو عقائد ہیں بند و کے خلاف اس پر دوست وسیلہ پر ایک پانچ سو سطح کی کتاب دیکھی <تصفح> <تصفح> اتنی اس نے محنت کی ہے اتنی محنت نے کی اور یہاں تک کہ ایک حدیث جو ہے تو وہ جعفر کوئی نام ہے جعفر فلانا تو اس پر غلام اللہ خان صاحب نے کوئی رد لکھا ہوا ہے کہ یہ رہ چکا ہے اس نے کہا ہمارے نکالے کہا اس نام کے چھیاسی راوی ہیں اس نام پر جس میں چھ سکہ ہیں اور اسی غیر سکہ ہیں اور جو, جو روایت کی غلام اللہ خان صاحب نے سکہ آدمی کی روایت ہے اور غیر سکہ کیا اس پر دفعہ لگا کر قرض کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تاریخی آدمی سکتے اتنا تاکہ وقت ان کے پاس نہیں تھا تو ان سے غلطی ہوئی ہے میں نے کہا غلطی کو خوب دبا کر لکھو میرے خلاف کریں گے میں نے کہا علمی بات ہے اس کا لکھنا آپ کے نا اور کوئی اہل علم ہوگا تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے تو باقی اس کو ایک شادی نے تکلیف دی نوکری سے نکالنے کی کوشش کی میں نے کہا کہ ایک شادی دوسرے کو کہہ رہا تو اس کو نوکری سے نکلوا میں نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہم حسد کے تحت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے تحت استعمال نہیں ہو رہا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا آپ اس کی بات کے لات رد کریں رد نہیں کر سکتا اس کی بات کو مانیں چلیے ہمارے درخت میں آیا تھا کون سی آئی تھی کسی کو یاد آئی تھی پورا رات کے جو آئے تھے کون سی تھی اس کا بہوم بن رہا تھا کہ کسی غلط بات کو کسی بات کو جب یہ کفار غلط کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کتنے زیادہ آپ کے حق ہونے کے دلائل کیوں لگیں اور حق ہونا کیوں ان پروازیں نہ ہو جائے کہ اپنی اس غلط بات کو چمٹے ہوتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتے ہیں چلے آپ کی آئے تھے وہ پتنی اب یاد نہ دی بڑی کام کیا ہے تو لائیں جی اس کو, کو پڑھیں گے کوئی تارک علی شاہ صاحب کا پرنسپل ہے اس کو تو کے دن سے مودی صاحب کی دھر دیا کرتے ہیں تو کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے تم پرا سوریا رات پہلے جس بار کو جو چکے تھے اس پر پھر ایمان نہ لائے بول رہا قلوب قرین اس کی تفسیر مفتی صاحب لکھا ہے کہ بعض علم بعض اہل خواص سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ اپنی بات پر چمٹ جاتے ہیں اور اگر بات کچھ نہیں ہے اور انہوں نے حوالہ کر دیا کہ میری بات نہیں ہے یہ عیسائی کی تفسیر میں جو مسائل سلوک اگر بلوس تھانوی صاحب نے کیا ہے اور تھانوی صاحب کی فرمائی یہ بات ہے کہ بعض اہل علم بلکہ خواص بات سے تیسے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسے باوجود ہے کہ ہاتھ بلائے لا جاتے ہیں اور حق بات کو سمجھنا یہ ہوتی ہے لیکن اس کو مان نہیں رہے ہوتے اور یہ دل کی خطا یہ دل کی سیاح کی علامت ہے اس آدمی کی نمات اشرار یہاں تک کہ تاجر سب کچھ ہو لیکن اس جگہ کو اس جگہ حق کو جو نہیں مان رہا تو مطلب یہ کہ شیطان کے آ کے ہر ڈالے گا کھڑا ہے نف جا ڈالے ہوئے کھڑا ہے سات نمازوں کے ساتھ ناف تک لمبی گاڑی سے اس کے دل کے اندر خطرہ دل کے اندر کزی اور ٹیڑھا پن ہے تو با. اس کی اس پر ہم لوگ بہت خطرے میں ہوتے ہیں اس جگہ, اس جگہ ہے, اس جگہ, ہے اس, جگہ اس جگہ میں اہل علم خطرے میں ہوتے ہیں کیا بات کر رہے نام لیا میں نام ہی نہیں لیا میرے نام دیا بیٹھے ضرور صاحب سو خرید پتہ نہیں کہا دکان میں گسا ہوا تھا اس کو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا باقی شریعت پہ اعتراضات ہو جاتے ہیں ہم شریر کے بعد کو ہم نے رسم رواج اور اپنے فین تجربہ کے آگے اس کو حل کر لیتے ہیں اس پر خطا ہوتی ہے اور یہ خطا عقیدے سے ہوتی ہے اور عقیدے کی خطا بہت خطرناک ہوتی ہے عقیدے کی خطا بہت خطرناک اور عقیدے کی خطار کو سننا یہ شیطان جو گراتا ہے تو یہ عقیدے کی تو خیر وہ مفتی اس نے اتنی بڑی کتاب لکھی جی. اسے میں نے کہا بخود رد کا ایک آسان طریقہ ہے آپ وہ کر لیں آپ ان تاریخ لکھ دیں کیسے نے تاریخ بنائی کیسے آگے چلی اس میں کون لوگ تھے ان کی کیا ترتیب تھی یہ لکھ رہے ہیں تو ساری بات سامنے آ جائے تاریخ کے پیچھے کو میں نے جو لگوایا تو اس نے کہا یہ باولپور یا باؤل نگر کے کسی اسکول کے ماسٹر کی بنائی ہوئی تاریخ تاریخ اسکول ماسٹر کی بنائی ہوئی تاریخ ہے جو تاریخ بنانے کے بعد ایک سالے دو سال کے اندر شیخ القرآن ہو گیا ہے تو میں نے کہا بخود آپ پور جائیں اور اس آدمی کے حالات اس کے خاندان اس کے حالات اس کو معلوم کریں بلکہ معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تاریخ سے پہلے معیاری زندگی کیا تھا اور تاریخ شروع کرنے کے بعد کیا تھا اگر فوراً معیاری زندگی آیا ہے کہ کل جو ہے کل تو مولی صاحب جو ہے وہ سائیکل پر پھر رہا تھا پیدل پھر رہا تھا اور مہینہ بعد جو پچاڑی میں پھر رہا تھا ہاں؟ تب یہ سوچنے کی بات ہے پیسہ کہاں سے آیا ہے سی ای ڈی والوں کی تحقیقات میں باقاعدہ یہ پوائنٹ اس کو ڈسکس کیا کرتے ہیں میری زندگی میں فوری کس کے فرق آیا ہے فرق آیا ہے تو کی بنیاد کہاں پر ہے تو ایسے کافی باتیں پنتالی نکالا کرتے ہیں بھائی میرے ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں ہے آؤ گے جاؤ گے اور فکر نہ کریں تاریخ میں بہت کم لوگ آئیں گے جی کہ لوگ آتے ہیں آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا ان کو ان کے باطن میں مطالبہ آتا ہے زندگی بدلنے کا تو اس دن اس دن سے پر چھوڑ جاتے ہیں تو اس مطالبے پر لبیک نہیں کہہ سکتے جیسے فکر نہ کریں خدا نا خواصہ ہم جو ہے تو اپنے مسلسل کے سلسلے کے معیار کو گرائیں تو اس وجہ تعداد زیادہ ہو اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کرے کہ معیار اونچا ہوتا جائے تعداد کم ہوتی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمارے گھر ایک مسالہ آ گیا ہم نے مکانی صاحب کو میں نے تبصرے کے لئے لکھا تھا تبصرہ ان کے مسالے میں آیا ہماری کتاب پر تو کسی پنجاب میں کوئی پیر صاحب ہے اس, کے اس نے ان کے پاس میں رسالہ جاتا ہے اپنا رسالہ نہیں میں گھر پر گیا سلسلہ ہے اور اس نے بزرگوں کی کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے تھے کرامتوں کے واقعات بڑا مزہ آتا ہے ایک کرامت القاد احمد اللہ سے دس سال کے بعد وجود میں آئی ہے وہ دس سال ان کا ہے جو مرزارا چودھری انہوں نے گزارا پھٹا ہے میں نے مجاجہ کر کے ان کو تو وہ سو کو سو بڑا مزہ آتا ہے جو اور والے کہتے ہیں رسالا خدا سی بھی کنا. میرا سر سے سیدھی نہ میں نے تو کہا میں کہاں کہاں ہے سالے میں فوٹو میں اس سے پکڑے سوال نے کہا یہ فوٹو دے اگر ذکر دے. دے. اور آگے دیکھا کے کاتل کی تصویر ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اس پر اس کی تائیر کے میں مضمون لکھا ہوا ہے تو میں دا دا لو بزر شروع کو منو نہ تین چار لاکھ روپے کا یو ہم رکھتے بنے ساتھیوں سے, میں سے جیسوں کی سی لگا رہا تھا نا تو اس میں ایک جس سی میں نے بھی لگائی نیتھار کے ساتھ یاد کرنے کی نیت مندر میں نے خواب دیکھا مجھے تیری تیار شکتی حال ہے اللہ. اس پر کوشش کرنی چاہیے تو وہ فیکٹری ہماری اللہ نے اپنے فضل کرم سے ناکام کر دی کتنے اللہ کا شکر ہے اس پر اللہ کے اللہ نے اس سکتی کے لیے فارغ کر دی الحمد لیکن باقی ساتھی جار کے لیے کرتے رہے کر نا آپ کو پتا نہیں اللہ کا جس وقت آنکھیں بند ہوں گی پھر آخر میں کرو ارے دوست آپ دیکھو گے تو ان وہ تو خیر کیا بات کر رہے ہاں جی؟ وہ تو مکمل ہو گئی دوسری بات مکمل ہو گئی میں نے کہا اس کا جو ٹائٹل تھا نا وہی غیر محتاط تھا ہم تو اپنی تاریخوں میں کوشش کیا کرتے ہیں کہ جس میں جس, جس میں گاف آتا ہو ڈھال آتا ہو ٹھہ آتی ہو چی آتی ہو اس سے پرہت کریں کیونکہ یہ مبارک الفاظ ابھی والے نہیں ہیں. ناموں میں بچوں کے ناموں میں سب میں ان الفاظ سے ہم پرہیت کرتے ہیں کہ اس بیچ نہ ہو کوئی آدمی دہانی کو سمجھنے والا ہوگا تو اس دیکھتا لفظ اندازہ ہو گیا تھا کہ غیر محتاج برندیوں کا رسالہ ہے اور ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ سکتا ہے یہ بھی اپنے رخ کے لوگ ہوں تو بن جائیں تو اس کی ایک پوری تنظیم ہو جائے تھا کہ ہم کہیں کہ دس رسالے ہمارے ساتھ نہیں ہم تو آپ کی تصویر بھی شاید کر رہے ہیں ہم تو بہت آسان ابھی آپ آب یہ ہے سو کہ ترتیب بلستان کے لیے سی آئی کو بنا کر دے دیں تو پرو بتائیے آپ تو مل جائیں گے کہ جا کر چلائیں اس کو وہاں پر ترجیح کرزائے لائت نہیں شاید میں آپ سے غیر کر رہا تھا کہ اس میں بہت محتاط ہوں اور پوچھ پوچھ پوچھتے چلیں ہمیں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں اور آپ آزاد کے سلسلے میں پوچھ پوچھ پوچھتے چلے آدمی ہر کسی کا شکار نہ بنے آدمی تاکہ ہمارے حق ہمارا وقت ہماری استدار اور صلاحیت ہمارا مال جس طریقے سے استعمال ہو جائے کہ ہمیں فائدہ ہو دنیا آخرت کا اور دین کو بھی فائدہ ہو تو وہ رائے گڑ کے بھائی عزرہ صاحب کو دس پندرہ ریٹائرڈ افسر چمٹے ہوئے تھے اور تبلیغ کے کام کو دو ٹکڑے کرنے کی پوری ترتیب بنا لی تھی اور اتنے حد تک مقصر کیا ہوا تھا اتنے پرانے آدمی کو کہ بولا احسان سے مدد الحی جیسی شخصیت کو رائے گڑ سے نکال رہا دن کی خاطر دین کا کام کرنے کی خاطر کی دین کا کام اتنا سا ہوگا اب آپ بتائیں سارے پاکستان کو لمام شاید دعائیں اللہ ضرور دعائے دو مانگنے کوشش کی ہنگامہ کرنا پڑا سب بات جگہ پڑائی اور اس دن ہمارے ایک مفید صاحب سال لگانے کے لیے گئے مجھ سے پوچھے بغیر گئے تھے خیر میں نے کہا چلے ہم تو تھا لیکن پوچھے بغیر گیا میں کیا کروں جاتا تھا میرے کو ترتیب بتاتے سے کر کہا پر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کو میں ڈرائیور کے بارے میں سمجھاؤں کہ وہاں کیس سے آغاز کرنا ہے کس کا ساتھ جوڑنا ہے کیا نام لیے گا احسان کا کیا حال ہے ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی کی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جملہ کہہ دیا کہ کی؟ کس کا کیا درجہ کتنا مکان ہے اس کو سمجھ جائے گا کتنا کچھ سفر کرنا ہے تو یہاں ایک آدمی تبدیل میں لگا تھا جو کہ یہاں جوار جوار جوار جواری کا پڑھ چلاتا تھا پڑھ کے تھے اس کو جواری کا ڈھکلا تھا وہ سارے بڑے خوش تھے بڑا کارنامہ ہوا بڑا کارنامہ ہوا تین چار سال پانچ سال چرنے کے بعد اس نے جو ایسی ہلڑ بازی کروائی تبلیغ کے کام میں کہ قتل مقابلے سے یہ لوگ بچے وہ اللہ کا فضل تھا حجاب والے مزدور میں بول رہا ہوں نا سارے واقعات کے ساتھ متعلق کر کے رہے میں بول رہا ہوں بڑا مشکل, مشکل ہوتا جس وقت شیخ وزین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مختلف تاریخ کے خلافت اور تاریخ پل کے مولاد پر اگر مولانا شدید صاحب اختلاف کر رہے تھے شیخ ادین کے ساتھ اختلاف کر رہے تھے تو اس پر سیاسی لوگوں نے اور مخالفت کرنے والے لوگوں نے اگر شیخ وزند رحمۃ اللہ علیہ کو شکایتیں کیں شکایتیں لگائیں اور کہا کہ آپ آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے شیخ ادین محکف شخصیت ہے انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی ہماری بات لامی بات نہیں ہے ایک بات ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں یا وہ فرق سمجھ رہے ہیں اور ان کے خیال میں نہیں آپ تو حالات جب یہ بات گزرے گی تو اس کے بعد حالات بتائیں گے کہ وہ ٹھیک تھا یا ہم ٹھیک تھے جب حالات گزرے تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ واقعی تھالی صاحب رحمت اللہ نے کہا تھا کہ گا دی کہ میں مواد کے لیے نوکریوں سے نکلوا کر وہاں پہنچتے ہیں نیو لڑانا چاہتا ہے مسلمان بےچارے بڑی اچھی پوسٹوں پاؤ بڑے اللہ کے رضا کے لیے دین کے لیے ہم نے استعفے دیے اور وہ جگہ جو تھی ہندوؤں اور ترک مولاد جو وہ کیا کہتے ہیں مولاد ہو جو تھی اس کے بارے میں کہا کہ تم انگریز حکومت کی چیزوں کو چھیننا ان کو لینا اس کو جائز کہہ رہے ہو فتح جائز ہو لیکن اس سے قوم میں ایک بیرحر بھی پیدا ہوگی خلاقی بیرحروی پیدا ہو جائے گی بدانتی اور اس کا علاج مشکل ہوگا آج پاکستان میں جو رواج ہے نا کنڈیزوں کو بعض ممالک میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں کس طرح بیاض نکال سکتا ہے جبکہ ہمارا کا شہری بجلی کی تار ٹیلیفون کی تار پیپ اور فون کا پال تک چراتے ہیں یہ ڈاکا ہو جائے یہ وہ اس کے بتایاں یہ بات ہمارے اندر آئی ہوئی ہے تمہارے بھائی ایک دو دن کی بات ہے نہیں